اب سورہ ہجر کے اندر آخری جو رکوع ہے اس کے اندر قوم سمود کا ذکر ہونے والا ہے قومی سمود کہ جن کے نام پر ہی کیونکہ ان کی بستیوں کا نام ہی ہجر تھا بستی کا نام ہی ہجر تھا تو ان کی بستیوں کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا تو اب جو ہے قوم سمود کا ذکر ہوگا خلاصہ سمجھ لیجئے خلاصہ یہ ہے کہ اس رکو میں بیان کیا جائے گا کہ جو اصحاب الحجر تھے یعنی قوم سمود والے تھے انہوں نے بھی مرسل رسولوں کو رسولوں کی تقزیب کی ان کا انکار کیا ہم نے ان کو کچھ اپنی نشانیاں بھی دکھائی لیکن وہ اس نشانیوں سے منہ موڑتے رہے نشانی دکھائی تھی نا قوم سمود نے کہا تھا کہ آپ سامنے والے پہاڑ میں سے اونٹنی نکالیے جو پیدا ہو اور اس سے بچہ پیدا ہو یعنی جو آئے اونٹنی نکلے اور اس سے بچہ بھی پیدا ہو اس میں اتنی نشانیاں تھیں میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کی تھی کہ ایک تو یہ کہ اونٹ اونٹنی کا نکلنا پہاڑ میں سے ایک چیز پھر اتنی بڑی اونٹنی ہونا دو چیز پھر اس کا پیدا ہونا یعنی اس کا آنا اور پھر اس سے بچہ پیدا ہونا یہ ایک بہت بڑی نشانی پھر اس کا اتنا دودھ ہونا کہ پوری بستی اس سے فائدہ اٹھاتی تھی اتنی نشانیاں ان کو دکھائی گئیں پھر بھی یہ لوگ اس سے اراض کر کرتے رہے تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر عقل کے اندر بہت آگے تھے تو انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے پہاڑوں کو تراش کر اور ابھی بھی جو اس وقت آپ اگر سرچ کریں گے نیٹ کے اوپر تو آپ ان کی بستیاں صرف دیکھ لیجئے مدائن ساحل مدائن سالح آپ لکھیں گے تو یہ سعودیہ کے اندر ہی مدینہ سے نارتھ کی طرف شمال کی طرف اوپر ان کی جگہیں ہیں اور ان کی پہاڑوں کے اندر باقاعدہ بنی ہوئی ہیں بستیاں وغیرہ یعنی پورے کے پورے گھر بنے ہوئے مدائن سالح ٹھیک ہے تو اس کے اندر بعض حضرات نے کہا کہ یہ اوپر اردن سائیڈ پہ تھے لیکن جو ہے وہ بات اتنی دل کو لگتی نہیں ہے یہ تھے سعودیہ ہی کے اندر سعودیہ ہی کے اندر جو مدائن سالے ہیں وہ اس جگہ کے اوپر پھر اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک چنگھاڑ سے پکڑ لیا صبح کے وقت ایک چیخ کھائی تو اس سے یہ سارا کا سارا ان کا عذاب ہے یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا جو قرآن جغرافیہ کے حوالے سے پانچ قوموں کا ذکر کیا تھا پانچ بڑی بیماریوں کا ذکر کیا تھا اس کے اندر قوم سالے کا بھی بتا دیا تھا پھر اللہ تعالی نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ان سب چیزوں کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا یعنی ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا گیا ان کا کوئی مقصد ہے اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والے ہیں سب کو جاننے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا یہ ایک چیز تو یہ ذکر کر دی جائے گی پھر اس میں ساتھ اس رقوق میں یہ بھی آئے گا ولقد عقینہ کا سب من المسانی سب امن المسانی یعنی سات آیات آیتیں دیں آپ کو جو بار بار پڑھی جاتی ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کی سورہ فاتحہ جو ہم نے دیے تو سورہ فاتحہ میں سات آیات ہیں اور یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں ٹھیک ایک تو یہی چیز کہ بندہ بار بار یہ کثرت سے بندے کو ویسے ہی پڑتے رہنا چاہیے ایا کا نا ادو یا نستا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہر بات مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے ایا کا نا و یا نستا ہو یا جب بھی کوئی مصیبت آئے یا کوئی تکلیف وغیرہ آئے اللہ کی طرف رجوع کر کے اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی سے سرات مستقیم کی دعا بھی کرنی چاہیے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں کو کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزہ اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں کہ دنیا کی چیزیں ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے دنیا کی جو چیزیں جی تو کافروں کو بس مزے کے لیے دی گئی ہے تو یہ ایک چیز تو یہ کہ ان کی طرف پریشان نہیں ہونا چاہیے دیکھ کے کہ جی ان کو اتنی دنیا مل گئی تو ہم ایسے ہو گئے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اس پہ آپ فکر نہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ میں تو کھلے الفاظ میں تب کرنے والا ہوں نذیر و مبین کھلے الفاظ میں مبین کہتے ہیں نا واضح کو نذیر کہتے ہیں خبردار کرنے والا یہ پوری کی پوری اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں بلکہ آپ نے مجھے یاد نہیں کروایا میں نے آپ کو یاد ہے میں نے ایک دن آپ سے بات بھی کی تھی پچھلے ہفتے کو میں نے کہا تھا مجھے یاد کرانے ہے آپ نے اعکا کے بارے میں اصاب العکا اٹھتر اور انسی نمبر آئے تھے آئے ستر سے ریپیٹ کر دوں نہیں وہ بہت لمبا ہو جائے گا پھر وہ بہت لمبا ہو جائے گا اب یہ آپ کی دیکھیں پہلے پہلے دیکھیں پھر اس کے بعد میں مکمل کرتا ہوں پھر اچھا چلے پھر دیکھیں ستر سے بات چل رہی تھی حضرت لط علیہ السلام کی آیت نمبر ستر سے تو حضرت لط علیہ السلام کے پاس جس وقت رشتے آ گئے حضرت اور یہ لوگ بھاگ آئے دوڑتے ہوئے کہ جی اب تو ان کے گھر میں نوجوان لڑکے آئے ہیں تو غلط ارادے سے آئے تھے تو حضرت لط علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ دیکھو ایسا کام نہ کرو تم جو ہے جو عورتیں ہیں جو تمہاری بیوی ہیں تم ان کے ساتھ جاؤ جو میری بیٹیاں ہیں قوم کی بیٹیاں تم ان کے پاس جاؤ تو اب جب انہوں نے سارا کا سارا انہوں نے کہا نا کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے ضلیل نہ کرو تو وہ ویسے کہنے لگے کولو عوالم نن ہکا انیل کہنے لگے کیا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہان کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کیا تھا نن ہکا انل دنیا جہان کے لوگوں کو آپ مہمان بنا رہے ہیں تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں آپ نہ کریں آپ نے ہم نے منع کیا تھا کال ہا الائے بناتی ان کو تم فائلین تو لوت علیہ السلام نے کہا اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں تمہارے پاس موجود ہی ہیں ہا ا بناتی یعنی میری بیٹیاں تمہارے پاس موجود ہی ہیں بیٹیاں سے کیا مراد جو تمہاری نکاح میں ہیں جو تمہارے نکاح میں ہیں تو ان کے پاس جاؤ پھر وہ بولے لام روکا ام نوم لفی سکراتیم یام روکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے لام روکا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عمر کی تمہاری زندگی کا سم ان نام لفی سکراتیم یا ماہون حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے فقذاتوں فأخ... صحتوں مشرقین مس تو چنانچے سورج نکلتے ہی ان کو چنگھار نے آ پکڑا سیاح چنگھار آواز چیخ مشرقین سورج نکلتے ہی فج اللہ وامتر نہ علیم ہزارتمین سجیل پھر ہم نے زمین کو تہ ابالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی ہجارت امین پکی ہجار کہتے ہیں ہجارتمین پتھروں کہتے ہیں سجیل پکی مٹی تو پکی امترنا کا مطلب بارش برسانا تو بارش برساتی پکی مٹی کی ان نفیزہ یاطنتین حقیقت یہ ہے کہ سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں متوسمین عبرت کی نگاہ رکھنے والے تسمہ یا توسم توصم توسمن پا ہوا متوسم ان نہ لب اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں جس پر یہ لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں یہاں بات جس وقت جغرافیہ قرآن کے متعلق ہلکی سی میں نے بات کی تھی اس کے اندر میں نے ایک چیز بھی بات کی تھی للا قریشا وسیف شاید بات کی ہوئی ہوگی کیونکہ رحلتا شتا وسیف جو قریش کے لوگ تھے یہ دو سفر کیا کرتے تھے ایک سردیوں کا سفر ہوتا تھا ایک گرمیوں کا سفر ہوتا تھا گرمیوں کے سفر ہوتا یہ تھا کہ یہ شام کی طرف جایا کرتے تھے شام کی طرف اور شام سے مراد میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے یہ یاد رکھیے گا میں جب شام بولوں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو شام ہے وہ مراد لے رہا ہوں آج کل کا میں سیریا مراد نہیں لے رہا ہوں شام جس میں چار ملک آتے تھے شام اردن لبنان اور فلسطین یہ چاروں کو شام کہا جاتا تھا تو یہ ایک سفر کرتے تھے شام کی طرف وہ فلسطین کے جائے کرتے تھے فلسطین کی طرف جایا کرتے تھے جہاں پر یہ پورا کا پورا وہاں سے یورپ سے سامان آیا کرتا تھا یہ لوگ اپنا سامان بیچا کرتے تھے اور ادھر سے سامان خرید لیا کرتے تھے پھر یہ واپس آیا کرتے تھے اور آپ نے سنا ہوا ہے کہ میلے لگا کرتے تھے ان میلوں میں وہ سامان بیچا جاتا تھا اکاس کا میلہ اس طرح مختلف قسم کے میلے ہوا کرتے تھے اور ہر وقت تقریباً سال کے اندر میلے لگتے رہتے تھے تو آ کے مکہ وغیرہ کے اندر بیچتے تھے سامان وغیرہ یا آس پاس ادھر ادھر جاتے بھی تھے بیچنے کے لیے میلوں کے اندر یہ تھا گرمیوں میں سفر شام کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے تو یہ گرمیوں میں وہاں کا سفر کیا کرتے تھے اور دوسرا سفر ہوتا تھا یمن کی طرف ادن کی بندرگاہ ادن اس وقت بھی ہے عدن کی بندرگاہ دیکھیں گے تو عدن کی بندرگاہ ہوتی ہے تو دوسرا سفر ہوا کرتا تھا عدن کی طرف یمن کی طرف جب یمن کی طرف آیا کرتے تھے تو وہاں پر بھی اپنا یہ سامان ہوا کرتا وہ کچھ بیچا کرتے تھے اور ہندوستان ویرہ اور دوسرے ان ممالک سے جو سامان آیا کرتا تھا ہند سے جو سامان ہند, ہند ہند کا جو سامان ہوتا تھا وہ خریدتے تھے اور کیا چیزیں ہند سے جایا کرتی تھیں زیادہ تر مسالے ویرہ ہوتے تھے مسالے اور یہ چیزیں جو ہوتی نا تو یہ خرید کر پھر جا کر بیچا کرتے تھے تو ان کے دو سفر تھے اور یہ ایک بڑی شاہراہ کے اوپر سفر ہوتا تھا بڑی شاہراہ بڑی شہرات جو ہے اسی کے بارے میں آئے گا وہ ان نم اللہ امام مبین جو بڑی شاہراہ کے اوپر سفر ہوتا تھا اسی اس کے اوپر وہ خاص ایک راستہ ہوتا تھا سفر کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اس میں وہ شتا و کا ذکر کیا اور وہ کون سا کس کا سفر کرتے تھے وہ ادھر آ رہے ہیں ان نہما لاب امام لاب امام مبین جو ہے نا امام مبین یعنی یہ بڑی شاہراہ کھلی شاہراہ کھلی شاہراہ کے اوپر یہ بستیاں موجود ہیں تو ایک چیز تو یہی بتائی جائے گی کہ جی سارا کا سارا تو کہتے ہیں کہ ان نہ لب سبیل مقیم اور یہ بستیاں ایسے راستے پر واقع جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں قوم لوت کی بستی کہاں تھی میں نے بتایا تھا بحر میت پیت. تو وہ بہرے میت فلسطین کے اندر ہی ہے یہ جی گزرتے تھے ایسی جگہوں سے تو ان کو نظر آتا تھا کہ بھئی یہاں پہ وہ بستیاں کوئی رہی ہیں وہ کہ دباؤ برباد ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا تھا لیکن گزرتے تھے وہاں سے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بستی کہاں تھی یہ تو ایسے راستے پر ہے جس پر یہ مستقل چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دوسری ان نفیز لتن لقینا اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے آگے آگے و ان کانا صاب العقت لوالمین اور اےکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے و ان کانا صاب العکت لوالمین کی حقیقت میں جو ایک کے باشندے تھے یہ بھی بڑے ظالم تھے ٹھیک ہے نا یہ چیز آ گئی ان کا نا ان مقفا من المقل مسقل ان مقفہ من المسلہ آپ ناف کے اندر کچھ ایک کو پڑھیں گے جو اصل میں جس کے اندر تشدید تھی لیکن اس کو ختم کر دیا جاتا ہے مخفف کر لیا جاتا ہے ہلکا کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان نہ کو ان کر لیا جاتا ہے کہتے ہیں ان مقفہ من المسلہ اس کی انشاءاللہ نشانیاں بتاؤں گا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا ان ہے تو ان المساقلہ اس کی ترجمہ میں کیا آئے گا ان کا آنا صاب العقت اللہ اور اےکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے ان کا ترجمہ عموماً تو کیا ہے نا اگر ان کے معنی لیکن یہاں پہ وہ اگر کا ترجمہ نہیں آئے گا تو ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے ایکا کون لوگ تھے ایکا اصل میں گھنے جنگل وہ کہا جاتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ جو تھے گھنے جنگل کے پاس واقع تھے جنگل والے تھے بڑے شہزت شعیب علیہ السلام یعنی مدین والے اصحاب مدین جن کو کہا جاتا ہے یہ لوگ بڑے خوشحال لوگ تھے اللہ تعالی نے ان پہ بڑی فراوانی رکھی ہوئی تھی لیکن پھر بھی ناپتول میں کمی کیا کرتے تھے راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے راستے میں بیٹھ کر لوٹنے سے کیا مراد ہے یہ کہا جاتا ہے ہم فسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھ کر ٹیکس وصول کیا کرتے تھے جو آتا تھا اس سے ٹیکس وصول کرتے تھے بعد یہ کہا بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کرتے یہ تھے جا کے لوگوں کو لوٹتے کیسے تھے کہ ایک آدمی جاتا تھا کوئی بھی بندہ آیا تو اس کی چیزیں یہ اٹھا کر لے آتے تھے اپنے پاس وہ بیچارہ اس روتا تھا کہ جی میری چیزیں اٹھا کے لے گئے دوسرے جاتے تھے وہ اس کی چیزیں اٹھا کے لے آتے تھے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں تو وہ جب بندہ شور مچاتا تھا کہ بھائی میری چیزیں یہ لے گئے تو اس کو تھوڑی سی چیز واپس کر دیتے تھے کہ چلو جی یہ دیکھو ہم تمہاری چیز لے کے یہ, یہ واپس ہم تمہیں کر رہے ہیں تو اس قسم کے یہ لوگ وہ تھے تو ناپ ناپٹول میں کمی کرنا اور راستے کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو لوٹنا تو اس قسم کی وائس آ رہی ہے جی وائس اوکے okay. تو ایک چیز تو یہ ہوگی اب کیا ایک باقاعدہ مفسرین کو ذکر کرتے ہیں کہ کیا اساب العکا اور اساب مدین ایک ہی تھے یا علادہ علادہ بستیاں تھیں بانس کہتے ہیں کہ اساب العقا یہ جو مدین کے آس پاس جو علاقے تھے یہ, یہ وہ لوگ تھے اساب العکا اور مدین یعنی یہ قسم کا ابھی سمجھیں قصبہ سمجھیں شہر سمجھیں تو وہ مدین تھا لیکن آس پاس جو گاؤں کا علاقے تھے جو جنگل وغیرہ علاقہ تھا وہ اساب العکا تھے تو اساب العکا اور اصاب مدین الادہ ہیں لیکن زیادہ تر یعنی جو مفسرین جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہی تھے اصاب العکا بھی اور اصحاب مدین بھی یہ ایک ہی ہیں اصل میں ان کے اوپر فراوانی بہت زیادہ تھی تو کبھی ان کو اصحاب مدین کہہ دیا گیا کبھی ان کو اصحاب العقا کہہ دیا گیا کہ باغات وغیرہ کثرت سے موجود تھے اللہ تعالی کی طرف سے بڑی فراوانی تھی ان کے اوپر تو یہ اصحاب العکا تو اس لیے ان کو بھی ذکر کر دیا ہے کہ اساب العکا یعنی گھنے جنگل والے تو وہ ان کا نہ صابل ایکت لغلین کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے فن تکم نا منہم ہم نے ان سے بھی انتقام لیا وہ ان لب امام مبین اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شہرہ پر واقع ہیں دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شہرہ پر واقع ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ دونوں کیوں مفسرین اس بات پر کیوں گے اسحاب الاقا علادہ اصاب مدین علادیں وہ کہتے ہیں یہ ان یہ تسنیا کی ضمیر ہے یعنی دو کی طرف لوٹنے والی ہی دو کی طرف تو ان وہ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب الاکا اور اساب مدین ہما سے مراد یہ دو بستیاں مراد ہیں کہ اساب العقا اور یہ اساب مدین یہ کھلی شاہراہ کے اوپر یعنی کھلی شاہراہ پر واقع ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا اور جو یہ کہتے ہیں کہ اصحاب الیکا اور اصحاب مدین ایک ہی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے یہ قومی لوت قوم لوت اور قوم شعیب کی طرف لوٹ رہی ہے قوم شعیب اور قومی لوت کی طرف ٹھیک ہے کہ یہ دونوں بستیاں کھلی اشارہ پر واقع ہیں ٹھیک ہے نا اصحاب مدین اور یہ جو وہ ہیں مدین کی ادھر مدین سعودیا کے اندر بالکل نارتھ سائیڈ پہ اوپر کی طرف جاتے ہیں مدیان سعودیا کے اندر اور وہی راستہ کھلی شاہراہ کے اوپر تھے یہ پورے کے اوپر جاتے تھے اسی راستے سے گزرتے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں وہ ان نمان لاد امام مبین اور یہ دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں ٹھیک ہے نا یہ مدین بالکل یعنی اردن کی سائیڈ کے اوپر جا کر جو ہیں یہ آتی تھی اردن میں بس مدھیہ جو ہے نا بالکل سعودیہ کے اوپر سائیڈ پہ جا کے ٹھیک ہے بالکل جو ہے اس طرح آتا تھا اردن کی سائیڈ کے اوپر اب آ گیا ولاقت قصبہ صاحب ہجر الم سلیم ولاکت اور ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ولکت کسبا جھٹ جو ہجر کے باشندے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا المرسلین پیغمبروں کو پیغمبروں کو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا یہ ان کا اب ذکر شروع ہو گیا آ یاتینا فکان انہا مورزین و آ تئی نہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں پکانو انہا مورزین وہ ان سے منہ موڑے رہے فکان انہا مو تو وہ اس سے منہ موڑے رہے مکان من ہی منل جیوالے مکان یون ہیتون کا مطلب ہوتا ہے تراشنا تراشنا وکانت منل جیوال بیوتن آمینین اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے آمینین یعنی کہ امن والے بالکل بے خوف و خطر تو وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے تو اقازت مس و آخر انہیں صبح صبح ایک چنگاڑ نے آ پکڑا تو پکڑ لیا ایک چنگاڑ ایک کب صبح کے وقت تو صبح کے وقت ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا کیوں پکڑا تھا واقع ہو چکا کیا کیا تھا یہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے واقعہ کہ اس میں سے انہوں نے ایک عورت تھی جس نے ایک بندے کو تیار کیا کہ تم ایسا کرو اس اٹھنی کو مار دو اس نے مار دیا پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا تھا ان کے اوپر فما اغن انہم ما کان یکسیگون فما اغن انہم ما کانو یکسیگون اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا فما, اغ فما اغنا انہیں کام نہ آیا ان کے ماں کان یکسیگ جس کی وجہ سے وہ ہنر جسے یہ کمائی کرتے تھے بڑے, بڑے کمال کے انجینئرس تھے نا آپ یوں سمجھیں سول انجینئرنگ کے اندر بہت آگے تھے سول انجینئرنگ کے اندر کے پہاڑوں میں جا کر وہ کرنا ایسے بنانا بستیاں بنانا تو ان کے کوئی کسی کام نہ آیا وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اب اللہ تعالیٰ آگے اللہ جب آسمانوں اور زمین کے مقصد کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ویسے ہی بنا فضول بنایا ہے دیکھیں وماں خلق نہ سما وات وفضا وما بے نہوما اللہ بلحق وماں خلق نہ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو وما بے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ بالحق اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا ماں ہے نا نافیہ اور اللہ آیا پھر نفی نفی آ تو کیا ہو جاتا ہے پوزیٹیو ہو جاتی ہے تو وما خلق نسما وات وفزا وما بے نما اللہ بلحق پہلا جو ماں ہے یہ نافیہ ہے نفی کے لیے اور اگلا جو ماں ہے اس کو یہ موصولہ ہے اچھا موصولہ پہلا ماں نافیہ ہے دوسرا موصولہ وماں خلق خلقنا السماوات وفزا وَمَا بین إِلَّا اللہ بلک اور ہم نے آسمانوں اور زمین, زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برتھک مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا یعنی کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے ان ان نسا آتا اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی جمیل لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لو فسفہ سفل جمیل یعنی خوبصورتی کے ساتھ درگزر کے ساتھ کام لو یعنی فسفا آپ درگزر کیجیے درگزر کیجیے اصفل جمیل یعنی خوبصورتی کے ساتھ خوبصورت درگزر کیجیے آپ آپ ان کو وہ چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ نہ کی جائے مطلب یہ ہے کہ آپ تبلیغ دیجئے ٹھیک ہے آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیے باقی ان کے جو عذاب کی وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے ٹھیک ہے مکی زندگی میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی نا مکی زندگی میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی مشرقین کے ساتھ مدینہ میں جب گئے تو وہاں پر اجازت ملی تھی پھر جنگیں بدر ہوئی اور اس طریقے سے سارا کا سارا لیکن مسلمانوں کو مکہ کی زندگی میں صبر کی تلقین کی جاتی تھی کہ بھئی آپ کیا کریں بس برداشت کیجیے برداشت کیجیے اب اس لیے ابھی فی الحال بدلانا لو ان کے اب آ گیا ان نرب ق الخلاق العلیم یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی سب کو پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے خللاق سب کو پیدا کرنے والا ٹھیک العلیم سب کچھ جاننے والا ولاقد آتعین کا سب امن المسانی ولاقد آتعین کا ولاقد آتعین کا سب اور ہم نے تمہیں سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑی جاتی ہیں ولقد آتئینہ ہی کا ہم نے دیم اثانی یعنی جو بار بار پڑی جاتی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں ولقرآن العظیم اور عظمت والا قرآن عطا کیا آپ کو عظمت والا قرآن آپ کو ہم نے عطا کیا ہے سورے فاتحہ کی سات آیتوں کی طرف ذکر ہے اور اس کے علاوہ قرآن کا بھی ذکر آ گیا آسان ہے نا مشکل تو نہیں اب یہ نہ کہیں کہ لفظی ترجمہ نہیں ہو رہا لفظی ترجمہ جو یہاں پہ آتا ہے یہ آسان ہے اچھا یہ لا تمنا لا تمنا یہ نہیں سکیلا کی گردانہ ہے نہیں سکیلا لا تمدن یاد ہے نا میں نے آپ کہا تھا ٹھیک نا سبم من المسانی سب ٹھیک ہے نا سبم ساتھ ٹھیک ہے نا سور فاتحہ کو دیکھیے سات ہوگی اس میں سوان ٹھیک ہے منل مسانی اس سے مراد کیا ہے مسانی سے مراد ہے کہ بار بار تسنیا جیسے علاج ہے تسنیاں دو بار باریاں مسانی سے مراد کیا ہے کہ بار بار وہ پڑی جانے والی ٹھیک ہے جو سات وہ بار بار پڑی جانے والی والن العظیم اور عظمت والا قرآن آپ کو دیا لاتمدنہ لاتمدنا لا تامدنا یہ آپ لوگوں کو میں نے پرسنوں یاد ہے میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے دی تھی دان نہیں سکیلا والی لا لا یہ سے گا ای ای ای کا کا لاتمنا لامنا تھا ائی نئی تسنیا تو تمودنا کا مطلب ہے کہ لا لاتمدن ای نئی کا کہ ہر کس آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھو یعنی اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی ای نہیں دونوں آخ تو اپنی ہرگیز ان کی طرف نظر بھی نہ کرو متانا متانا وہی تمتو کا لفظ جو میں نے ذکر کیا تھا تمتو اسی کیا وقف وقف کا مطلب ہے کہ وقف جناح کلیل للمؤمنین ٹھیک ہے نا کہ وقف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وقف جناح للمؤمنین کہ ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو پہلا دو ان کے لیے اپنے شفقت کے بازو جو ہیں ٹھیک ہے نا وقف اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ آپ شفقت بھرے ہاتھ ٹھیک ہے نا شفقت بھرے یعنی وقف جنا ہاق کا جنا ہاک سے مراد وہ آ جائیں گے کہ بازو آ جائیں گے لب دیکھیے لاتمدن آئی نئی کا اللہ علا ما مت انا اور تم ان چیزوں کی طرف ہر کس آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو لاتمدن آئی نئی کا ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو کدھر المامت ازوا جم بن جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں جو ہم نے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں ولا تحزن علیہ اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کھڑاؤ کہ یعنی دل بھی نہ کھوڑے آپ کا ان لوگوں کے اوپر وقت سے جناح کل علم اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھا کے دیکھیے ان کو جو کچھ ہم نے دیا ان وہ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر دل نہ اپنا کوڑھائیے بہت زیادہ تک... برداشت نہ کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر تھی بہت زیادہ فکر تھی امر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ منع کیا گیا کہ آپ زیادہ ان کے بارے میں نہ کڑیے اب دیکھیے لاتن کا تم ان چیزوں کی طرف ہرگز اٹھا آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں ولا تحزا نہ اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑھاؤ وقف جناح کل اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے اپنی شکت کا بازو پھیلاؤ وقل اور آپ کہہ دو آپ کہ کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تمبی کرنے والا ہوں میں تو کھلے الفاظ میں تمبی کرنے والا ہوں تم مانتے ہو تو مان لو نہیں مانتے ہو تو میرا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کما انزلنا علی المقتسمین کما ٹھیک ہے یہ تمبی کیوں نازل کی گئی تھی تو یہ کما انزلنا المختسمین یعنی یہ کمی کی طرح جا رہا ہے کماں جیسا کہ جیسا کہ انزلنا المختسمین جیسا کہ ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی مختصمین جو آپس میں تقسیم ہونے والے نا تقسیم ہونے والے مطلب یہ ہے دیکھیں کن کی ہوگی یہودی اور عیسائی یہودی اور عیسائی جو تھے نا انہوں نے اپنی کتاب کے نا مطلب اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لیا تھا حصوں سے تقسیم کرنے سے کیا ملاد ہے جس حکم کو دل مانتا تھا نا مان کر لیتے تھے جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سخت ہے اس کو فوراً ہی رد کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو جس بات کو ان کا دل مانتا تھا تو اس کو لے لیتے تھے جس بار بات کے بارے میں دل نہیں ہوتا تھا تو اس کو باقاعدہ اپنی کتابوں میں سے نکال دیا کرتے تھے کتابوں میں سے تو مختصمین یعنی تقسیم کرنے والے حصے بخرے کرنے والے کما انزلنا کماں انضلناسمین جیسے قرآن بھی کیا ہے تمبی کرنے والی چیز ہے نا قرآن بھی تمبی کرنے والے تو ایسے ہی تورات اور انجیل وغیرہ یہ بھی کیا تھیں تمبی کرنے والی تھیں تو جیسے کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے ایسے ہی جو تم سے پہلے لوگ تھے جو جنہوں نے اپنی کتاب کو تقسیم کر لیا ان کو بھی ہم نے ان کے اوپر بھی ہم نے نازل کیے تھی تو کہتے ہیں کما انسل المختسمین جیسے ہم نے ان تفقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی جیسے قرآن نازل ہوا تو ایسے ہی الزین حکوم المختسمین الزینہ جعلوا القرآن ازین ٹھیک ہے نا الزینہ جعلوا القرآن ازین جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بخرے کر لیے تھے یہاں سے قرآن سے مراد یہ قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن سے مراد پڑھی جانے والی چیز پڑھی جانے والی چیز تورات اور انجیل وغیرہ یہ بھی تو پڑی جانے والی چیز تھی تو جیسا کہ انہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے یعنی الادہ الادا کر لیے تھے عزین مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر لینا عزین کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کو کرنا تو انہوں نے بھی حصے کر لیے تھے اس طرح جس جس بات کو مانتے تھے تو ایک ساتھی نے کہا کہ جی یہ آیا کہ ادھر ہوا تھا لامن ای کا الا متانا بی ازواج مینہ ازواجمنہ سے مراد ہے یعنی جوڑے جوڑے جو ہے نا جوڑا جوڑا جو ہوتا ہے تو جوڑے سے مراد کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ سمجھیں کہ مختلف کے معنی میں آ جائیں گے مختلف مختلف جوڑا بھی کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے نا جوڑا ازواج یہ کیا ہے مختلف ہے نا اس کا ساتھی زوج یعنی ازواج اب مین ہوں تو اس میں سے مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کو بس وہی اس میں سوچے گا نا یعنی مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو دیے ہوئے ہیں اب آ گیا فَوَ ربی کا فو ربی کا و ربی نا وا کسمی ہے فو ربی کا تمہارے رب کی قسم لَنَسْأَلَنَّهُمْ الن ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے ہم ان سے ایک ایک کر کے سب سے پوچھیں گے اماں كَانُوا يَعْمَلُونَ املون كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ کی، کی وہ کیا کچھ کرتے تھے اما كَانُوا يَعْمَلُونَ املون مَا ان ما اماں کانو یا ملون کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے فسدا فسدا فسدا بیما تو امرو تو امرو کا سیگا فسدا بیما تو امرو و آر از لہذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا اس سے الل اعلان لوگوں کو سنا دو فسدا اعلان کر دو بیما تو جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے وہ آرزان المشرقین اور جو لوگ شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو وہ آرزان المشرقین جو شرک کرنے والے ہیں ان کی پرواہ مت کرو ایراض کرو ان سے ٹھیک ہے الل اعلان تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا نا اس جگہ کے اوپر اس آیت کے اندر آگے الل اعلان تبلیغ کرنی ہے میں نے آپ کو خلاصے میں بتایا بھی تھا ان کفئی ناکل مستحز عین ان یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اننا کفیئنا کا ہم کافی ہیں تمہارے لیے کس کے لیے المستین اننا کفی ناک المستین یعنی جو لوگ آپ کا استضاع کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ہم لوگ ان، ہم ان کے لیے کافی ہیں تو آپ پرواہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کھل کے تبلیغ کیجیے لوگ پرواہ کریں ہم کافی ہیں ان کے لیے الزینہ کون لوگ ہیں مستحدین الزینہ یج الونا مابلہ الحن آخت جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گھڑ رکھا ہے یج الحن آخر جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود گھڑ رکھے ہیں فسوف یامون چنانچہ ان قریب انہیں سب پتہ چل جائے گا انہیں پتہ چل جائے گا ولاقد نہ علم ولاقد نہ علم یقیناً ہم جانتے ہیں ان کا یا وی کو صدر کا بیما کہ جو یہ باتیں بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے یزیک تنگ ہونا زاکہ یزیک تنگ ہونا ٹھیک ہے سدرخ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے بیما یقول کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے تھے ظہری دکھ تو پہنچتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا جا رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے جس لیے یہ باتیں بناتے ہیں اس سے بھی تسلی ہو جاتی ہے ایک آدمی پریشانی میں ہو نہ دوسرا اس کو آگے کہے کہ دیکھو مجھے تمہاری پریشانی کا پتا ہے اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو کسی اور کو بھی ساتھ پتہ تو ہے نا تو یہ جو ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی دی ہے کہ دیکھو ہمیں پتا ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اس بارے میں لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں آپ اس کے اوپر پسف بھی بے کا اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو تصب تصویح کرو بے حمد رب نے رب کی حمد کے ساتھ وہ کم السَّاجِدِينَ اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل رہو وہ رَبَّكَ حَتَّى کا حتیہ اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پہ وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے یعنی موت و ابو یقین یہاں تک کہ آپ پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے کیا چیز ہے مراد ہے موت کہ آخری ٹائم تک اپنی زندگی کو اللہ تعالی کی عبادت ٹھیک ہے کوئی بات سمجھ نہ آئی میں تیزی تیزی چلا میرا یہ خیال تھا کہ میں اس سے زیادہ چل رہا ہوں لیکن دیر ہو ہوگی وہ پھر ریپیٹ کرنا پڑا اوکے فسا اسدہ ہے نا اسدہ ٹھیک ہے نا اسدا اسدا کا مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ ان کے لیے کیا کیجیے الل اعلان آپ بات کیجئے ٹھیک ہے نا الل اعلان بات کر دیجیے سنائیے آپ فسدا بیمار تو عمر جس کا آپ کو حکم کیا جا رہا ہے اب آپ کھلم کھلم کلم کھلا تبلیغ کریں امر کا سیکھ ہے کیا ہو گیا